معزز جماعت سنتوں پر عمل کرنا اپنا مقصد بنائے اور انس کے لیے چست ہو جائے محبت کے ساتھ شعور کے ساتھ لگن کے ساتھ ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا اور برتن کو اچھی طرح صاف کرنا انگلیوں کو اس طرح چاٹنا کے کہ پہلے درمیانی انگلی پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا چاٹنا کانا کانے کے بعد دانتوں میں خلال کرے کسی دن کے وغیرہ سے جن کانے پینے کی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بند اس کو کانا کائے اور پیئے کانا کانے کے بعد ہاتھ دوئے اور کلی کرے دسترخوان کو صاف کرے گر ہوئے لکن جمع کرے ان کو خود کا لینا یہ کسی جانور کو ڈال دینا چاہیے ضائع نہ کرے اور مصنون دعائے پڑے برتن والے پینے والے برتن کو دانے ہاتھ سے پکڑے تین سانسوں میں مسنون انداز سے پانی یا مشروب پیے شروع اور آخر میں مصنوع دعا پڑے کھانا کھانے کے بعد ذکر و عبادت میں مشغول ہونا بہتر ہے کھانے کے بعد فوراً نہ سوئے ظہر کے وقت تحیت الضوع اور تحیت المسجد پڑھنے کی عادت بنائے ظہر کے فرائض سنن و نوافل کو تمام سنن و آداب کے ساتھ ادا کرے